وعلى آله وأصحابه وأزواجه وزرياته معين أما بعد فوض بالله السميع العليم من السيطان والدين بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى افاقير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض كل له قارنطون صرف الله العظيم ربي شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني قه قولي اللهم ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الحق حقاً اتباع الباطل آمین ارشاد ربانی ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے وہ اصمنگ تو علیہ اور میں نے اپنی نعمت کا اتمام تم پر کر دیا ہے یہ وہ نعمت ہے جس کا کچھ حصہ حضرت علیہ السلام نے چکھا ہے ہار نبی نے اس میں سے اپنا حصہ پایا ہے لیکن اتمام ہوا ہے تو تم پر آ کر پوا ہے یہ نعمت ملی ہے کامل اور جام ہے تو یہ تم کو ملی یہ منزل سر ہوئی ہے تو یہ تم لوگوں نے پی ہے واعتمم تو علیکوم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا اور میں نے تمہارے لیے نظام کے طور پر تمہارے نظام زندگی کے طور پر تمہارے لیے چنا ہے آج ہم دو چیزوں پر گفتگو کریں گے ایک اتمام پر اور ایک نعمت پر سب سے پہلے یہ بات کہ ہم نے تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا وہ اسمم تو علیکم تمام کر دی میں نے تمہارے وقت اپنے انعاموں کی سب سے جو بڑی چیز تھی میرے خزانوں میں وہ میں نے مکمل اتمام ہوتا ہے وہ مکمل میں نے تمہارے پرد کر دی بخاری کے ایک حدیث میں احضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی ہے اس اتمام آپ نے شاید فرمایا ایک آدمی تھا اس نے ایک عمارت بنوانی کوئی کام کروانا بازار سے مزدور لے آیا وہ اور مزدوروں نے آ کر کام شروع کر دیا وہ لوگ کام کرتے رہے دوپہر تک انہوں نے کام کیا اس کے بعد انہیں کام بہت سخت لگا چاک لگا انہوں نے ان صاحب سے یہ کہا کہ ہم تو آگے کام نہیں کرتے ان کے صاحب نے یہ کہا ان سے کہ آپ لوگوں نے اتنا کام کر لیا ہے جو باقی رہتا ہے اگر تم لوگ وہ کام کر لو تو تمہیں پوری اجرت تمہاری مل جائے گی انہوں نے کہا جی ہم نے جو کام کیا ہے ہم اس کی بھی اجرت نہیں لیتے آپ ہمیں چھٹی دیں ہم کام نہیں کریں گے وہ اجرت لیے بغیر کام چھوڑ کے چلے لیکن جو کام انہوں نے کیا تھا وہ گراؤنڈ پر تھا وہ جتنی دیوار انہوں نے بنائی تھی اتنی بنی ہوئی تھی وہ گیا بازار سے دوسرے مزدور لے آئے انہوں نے بھی کام شروع کیا اثر تک وہ بھی کام کرتے رہے اثر کو آ کر انہوں نے کہا کہ جی ہم آگے کام نہیں کرتے بہت سا بھائی تھوڑی سی دے رہے اگر تم لوگ اور محنت کر لو تھوڑی سی یہ دیوار مکمل کر دو تو تمہیں اس پوری دیوار بنانے کے پیسے ملیں گے حالانکہ آدھی پچھلوں نے بنائی ہے جو پہلے پیر کام کر گئے ہیں آدھی انہوں نے بنائی ہے لیکن پیسے تمہیں سارے ملیں گے دیوار بنانے کو ہم جو اپنا کام کیا نا ہم نے ہم اس کے بھی پیسے نہیں آپ ہماری جان سوچے چلے اب وہ صاحب گئے اور وہ تیسری پارٹی لے کر آئے اصر کے وقت اب وہ تیسری پارٹی آئی اور اس نے اثر سے لے کر مغرب تک کام کیا دیوار مکمل کی اور پچھلی دو پارٹیوں کے پیسے لے کر بھی چلی کام انہوں نے تمام کیا تو پورے کانٹریکٹ کے پیسے انہوں نے وصول کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اثر سے مغرب تک کا کام کرنے والی امت تم اتمام تم کرو گے تو عجر وہ نو علیہ السلام نے جو سارے نو سو سال پتھر کھائے اس کا بھی تمہیں ملے مشقتیں ان کی وہ جو آروں سے چیر دیے گئے وہ جو آگ میں جلائے گئے وہ جن کا گوشت لوہے کی کنگیوں کے ذریعہ ان کی ہڈیوں سے جو ہے وہ کچ لیا گیا ان سب کا ازر تمہیں ملے بہت بڑی بات ہے کیونکہ اتمام تم نے کیا ہے لہذا پرانے میں اللہ فرماتا ہے کاتا اللہ ہولا اگلے بننا اللہ نے یہ بات طے کر دی لکھ لی اب انا انوری میں اور میرے رسول اب کے غالب آیا کر رہیں گے تو گویا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ وہ حضرت نو علیہ السلام کا غلبہ بھی ہے وہ حضرت لط علیہ السلام کا بھی غلبہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی غلبہ ہے وہ جدو جو, جو سارے ایک لاکھ چوبیس ہزار کرتے رہے ہیں آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑ کر ان سب کی مشقت حضور کے غالب آنے سے رنگ لائی ہے صرف حضور غالب نہیں آئے کون غالب آیا ہے اللہ کا دین وہ لوگ کس طرح بلاتے تھے اللہ کے دین کی طرف حکم کیا تھا ہم کو شہر علاقوں میں دین ماوسہ بحی نوحن وزی و عینہ علیہ کا و ماوسینہ بحی ابراہیمہ و موسا و ان انعقیم الدین یہ ہر رسول کا ٹارگیٹ کیا تھا دین کا قیام کہ جب حضور کے ذریعے وہ پورا ہوا تو ان کا منشا پورا ہو گیا نا غالب آگے نا حضرت علیہ السلام لہذا تم ہو قوم ہو جو کام تو اثر سے مغرب تک کرے گی لیکن اجر ساری دہاری کے لے جائے گی آج ہمارے لیے کام کرنا تو اتنا مشکل نہیں ہے یہ کلمہ اسلام ان نون نہیں ہے لوگوں کے یہاں دنیا جانتی ہے قبول کرے نہ کرے جانتی ہے تو ہمارا رستہ روک رہی ہے نا تو یہ ہے اصل حقیقت اتمام کسی پر ہو جانا یہود نے کہا تھا عمر ابن اللہ تعالی کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو جس دن یہ آئت نازل ہوئی ہے عید کا دن بنا لے اور آپ نے جواب دیا وہ دن مجھے آج بھی اسی طرح یاد ہے جس دن رعایت نازل ہوئی وہ یوم عرفہ کا دن عید کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا یہ دونوں عیدیں ہی ہیں مسلمان تم کہتے ہو ایک عید ہماری اس دن دونوں عیدیں تھیں جس دن یہ نازل ہوئی تو ایک تو یہ کہ اتمام ہوا ہے ہم پر آگے دین مکمل ہو گیا ہے اب کسی مزید رسول کی ضرورت نہیں ہے جو دیوار بنانی تھی جو عمارت بنانی تھی وہ اب بنا لی گئی ہے اس لیے کسی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے وہ عمارت بن گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی کہ ایک عمارت بہت خوبصورت بنی ہوئی لیکن اس کے ایک کونے کی اینٹ کوئی نہیں اوپر کا جو سرا تھا اس کے ایک کونے میں کوئی اینٹ نہیں تھی نامکمل لگتی تھی وہ عمارت ہر کوئی کہتا تھا کتنی کہ خوبصورت عمارت ہے لیکن یہ جگہ خالی ہے آپ نے فرمایا میرے آنے سے وہ عمارت مکمل ہو گئی اب کوئی عیب نہیں گا کوئی نقص نہیں گا اسی لیے فرمایا بولنے والے اسلام الاخن اسلام کو ایک عمارت سے تعبیر تو ایک تو ہوا اتمام ہم اور یہ اتمام کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح تھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی فتح تھی یہ حضرت نو علیہ السلام کے ان پتھروں کا جواب تھا جن میں انہیں دفن کر دیا جاتا تھا اور جس در بدری کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری تھی یہ اس کی بھی فتح کا بل اگلہ اناور رسولی اللہ نے یہ بات طے کر لیا ہے کہ میں اور میرے سارے رسل اب کے غالب آ کر رہیں یہ نہیں فرمایا رسولی سارے رسول دوسری بات جو فرمائی وہ یہ فرمائی کہ میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کی اسلام اللہ کا انعام ہے اللہ کی نعمت ہے یہ تو برڈن نہیں ہے بوجھ نہیں ہے بار نہیں ہے یہ نعمت ہے رب اس سے نعمت کر ما یرید اللہ بے کو ملاس ہوں یو عید اللہ بے کو ملوث اللہ آسانی چاہتا ہے تمہارے لیے وہ تنگی نہیں چاہتا ما سال لمبا ہو تم تمہیں عذاب دے کر تمہیں ستا کر تمہیں تنگ کر کے اللہ کو کیا ملے گا کیا کرے گا اللہ مارا سال لمبا بھی ان شکر تم و آمن تم اگر تم شکر گزار بنو ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر اللہ کا کیا سدھر جائے گا اللہ نے آسانی کی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت دیتے ہوئے حضرت موس علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا یوحلو لہم یوحلو لحم الباس وہ نبی ان کے لیے طیب چیزیں حلال کر دے گا طیب پاک صحت مند میں نے کہا تھا کہ اگر ہم صرف اس جسم کو لیں تو ہماری لیبارٹریز اور ہمارا جتنا بھی جدید ترین تکنیک ہے غذائیت کو دیکھنے والی وہ ایک پیمانے سے ماپتی ہے کہ یہ چیز اس بدن کو نقصان دہ ہے یا نہیں روح کے بارے میں کوئی پیمانہ نہیں ہماری لیبارٹریز میں کہ وہاں بھیجا جائے اور لیبارٹری والا آپ کو لکھے کہ اس کے جو ہے وہ کھانے سے آپ کی روح کمزور ہو جائے گی آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا نماز پر دل نہیں کرے گا سجدہ بے ذوق ہو جائے گا سطح کج ہو جائیں گی ایسی کوئی رپورٹ آپ کو کسی ریپارٹی سے نہیں ملے گی وہ یہ کہے گا کہ یہ کھانے سے جو ہے وہ آپ کا خون گندہ ہو جائے گا اور آپ کا جگر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور آپ کی آنکھوں میں فلاں ہو جائے گا اور خون میں لوپڑے بن جائیں گے لیکن روح کو کوئی پیمانہ نہیں مانپتا کہ یہ خوراک جو ہے یہ روح پر کیا اثرے تو اسلام کے پاس اللہ کے پاس وہ پیمانہ تھا رسول کے پاس وہ پیمانہ تھا سے ماپا گیا کہ یہ رضا انسان کی زو پر کیا اثر ہے ہمارے یہاں سیویج ٹریٹمنٹ پلاٹ کے اندر ایک دفعہ بال جو ہے وہ خراب ہو گیا تو پانیوں اوور فلو کر کے پانی پینے والی جو انڈر گراؤنڈ ٹینکی سی اس میں چلا گیا زور کا وقت ہوا تو لوگوں نے شور مچا چاہ دیا کہ ہم اس پانی سے وضو نہیں کریں گے اس کے اندر تو گٹر کا پانی گیا ہے اب وہ صاف آئے اس وقت ٹینک بون ہوا کرتے تھے وہاں جنرل مینیجر وہ آئے اور انہوں نے سیمپل وغیرہ لیے اور لیبارٹری میں لے گئے اور آدھے گھنٹے کے بعد رپورٹ آ کے نوٹس بورڈ پہ لگ گئی کہ یہ جو ہے یہ پانی خطرناک نہیں ہے آپ کی صحت کے لیے باقاعدہ لیبارٹری رپورٹ کی کاپی اور شاسن کا جو ہے وہ سرکولر لگ گیا کہ یہ پانی جو ہے یہ آپ کی صحت کے لیے ایک نقصان دے نہیں ہے اب آپ بتائیے انہیں کون ہے کہ ہماری شریعت میں اب یہ ناپاک ہو گیا آپ کی لباٹ کہتی ہے کہ اس میں کوئی کیڑا نہیں ہے کوئی بیکٹیریا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے جس کے اندر سارے جو ہے وہ ایلیمنٹس موجود ہیں صحت والے لیکن ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ اب یہ ناپاک ہو گیا ہے اور وہ آپ اپنی لباٹ میں نہیں دیکھ سکتے وہ تو شریعت کی لباٹی میں چیک ہوتا ہے ندی وہ خوراک جو ان کی روح کو نقصان پہنچائے وہ حرام کر دے گا اور وہ خوراک جو ان کی روح کو قوی کرے وہ ان کے لیے حلال کر وہ ہر معلوم الخبا اور خبیص چیزیں ان پر حرام کرتے وا اس وم اور وہ بوجھ وہ لوڈ وہ برڈن جو صدیوں سے پادری اور پوپ اور کلندر اور درویش اور پتہ نہیں کون کون سادھو مل مل کے رکھتے رہے ہیں اس انسانیت پر وہ سادے بوجھ ہٹا دے تو آپ پتہ سورج بکڑا کے آخر میں ربا نا والم النا اس رن کا ماحول کا من کا اللہ ہمیں وہ بوجھ ہمارے اوپر نہ رکھنا جو ہم سے پہلے پر رکھا تھا وہ یاد آن ہوم اس اور وہ ان سے ان کا وہ بوجھ ہٹا دے گا لانت علیہ ہوں اور وہ زنجیریں کاٹ پھینکے گا جو ان پر لوگوں نے اپنی مرضی سے باندھی دی ہوئی اتہ حضر احبار احمد رحبان احمد من امدول اللہ انہوں نے اپنے راہبوں کو اور اپنے علماء کو اپنے درویشوں کو اور اپنے علماء کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا تھا وہ جو کہتے تھے کہ یہ حلال ہے وہ حلال سمجھ لیتے تھے جو وہ کہتے تھے حرام ہے وہ حرام سمجھ لیتے تھے تو وہ جو ایکسٹرا زنجیریں پہنائی ہوئی تھی انہوں نے اپنی دکانداری کے لیے وہ ساری وہ نبی ہٹا کر پھینک دیں وہ تو اس لیے انہوں نے باندھی تھی سختیاں پابندیاں لگائی تھیں انہیں پتا تھا انسان اس پر چل نہیں سکے گا تو نتیجہ کیا ہوگا پھر ہمارا مرید بنے گا اب ہر انسان تو کچھا پہن کر ساری زندگی نہیں نا گزار سکتا لہذا سلوار کمیز والے ہمارے مرید بنے کیونکہ ہم نے ساری زندگی کچھے میں گزار دیے یا تو یہ کر کے دکھاؤ یا ہمارے مرید بنے ہمیں ہیرو مانو وہ پابندیاں تب لگا کے اب ہر کوئی تو نہیں نا شادی کے بغیر رہ سکتا اس لیے جا کے وہ اپنے پادری اور اپنے فادر کے جا کے گھٹنے چومتے اور کنفیس کرتے ہیں کہ یہ شادی کے بغیر یا تو رہ کے دکھاؤ نہیں رہ سکتے تو پھر آ کے ہمیں اپنا پوپ مانو فادر مانو آپ کو فادر کے چہانے کے نیچے حرام کے بچے جو ہے وہ دفن ہوئے, ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے اس وقت امیرکا کے اندر ہار پہ بلین پر ہیئر پادریوں کے کیسز پر خرچ ہو رہا ہے چس کا ہاف بلین ڈالر پچاس کروڑ ڈالر سالانہ خرچ ہوتا ہے پادریوں پہ کیسز کیا ہیں چائلڈ ابیوز اور سیکچل ہراسمنٹ عورتوں کو چھیڑتے ہیں. لڑکے خراب کرتے ہیں پیسہ کیسز پر کون لگاتا چرچ اب اس پہ پھر نئے احکامات چرچ کی طرف سے جاری ہوئے ان کے لیے جسے احمد دیدات رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تمہارے لیے نیو کمانڈمنٹس آئی ہیں تمہارے دار و خلافے سے کہ ایک تو یہ کہ کوئی پادری جوان عورت کے ساتھ دیر گئے لیٹ نائٹ نہ ملے آپ وہ سوال اٹھائیں آسٹریلیا میں اپنی زبان بند ہونے سے پہلے احمد دیدات مرحوم نے بڑی کھلی ڈلی باتیں کیونکہ انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے? کہ جوان کتنا جوان تمہارے پوپ نے تمہیں یہ نہیں بتایا کوئی حد جوانی جو اس نے مقرر کیا ہے کیونکہ کتنے جوان ہو تو نہیں وہ لیٹ نائٹ اس کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کرنی اس نے کہا میں ستر سال کا بیوی میری سکسٹی فائیو کی ہے اور اس نے کہا کہ بیلیو می ہم ابھی تک اپنے آپ کو اولڈ نہیں سنے اولڈ کتنا اولڈ اور اس نے کہا کہ لیٹ نائٹ کتنی لیٹ نائٹ دس بجے بارہ بجے ایک بجے اس نے کہا جو کام بارہ بجے ہو سکتا ہے وہ سات بجے بھی ہو سکتا اس نے کہا یہ تمہاری ضرورت ہے تمہیں سمجھ نہیں لگتی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یہ زنجیریں باندھی اپنے گرد تاکہ کوئی ان پر پورا نہ اتر سکے گیارہ سال بارہ سال ایک ٹانگ پر کھڑے رہنا ہے نیچلا در مچھلیاں کھا گئی ہیں تو کھڑا کس پر تھا بچے اور کچے داغے سے جو ہے وہ چودہ سال الٹے لٹکے رہے کیا فائدہ ہوا تو کیوں کہ تم نہیں لٹک سکتے لہٰذا ہمارے پاس آؤ یہ انہوں نے اس لیے باندھی تھی کہ انسانیت ان کے در کی محتاج رہے وہ کیبل سیٹلائٹ ورک تھا تمہارے گھر سے تمہاری رب نہیں سنتا ہمارے پاس آؤ لائن ہماری ملی پی سی او کھولا ہوا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الحد یہ مت بہترین کریکٹر وہ ہے جس کو فالو کیا جا سکے جس پر کوئی چل سکے اور حضور کی سنت وہ ہے اگر کوئی پڑے اور دل کو اچھی لگے اور چلنا چاہے تو چل سکتا ہے چوم کے چھوڑ نا لیکن میں نہیں چل سکا عام انسانی زندگی کو عام انسانی نیچر کو عام انسانی کیپیبلٹیز کو سامنے رکھ کر حضور نے عمل کیا اپنی استطاعت نہیں دیکھی امت کی استطاعت دیکھی ہے وہ کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی اور امت کر سکتی یو سر آسانی نعمت برڈن نہیں سجدہ ایک سجدہ حضور فرماتے ہیں تمہیں رب کے سامنے ماتھا ٹیکنے کی توفیق مل گئی ہے اللہ کی قسم یہ زمین و آسمار اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ قیمتی ایک سجدہ دنیا کے اور آسمان کے سارے کھانے تجھے مل جائے میں وہ جنت بھی وہ ہے نا انہی کے درمیان میں آ کہیں ان جنتوں سمیت حضور فرماتے ان سب سے بار کر یہ سجدہ قیمتی ہے اور ہم کیا سمجھتے ہیں بوجھ بوجھ سمجھ کے پڑھتے نا نہ پڑھیں گے تو رب مارے گا جہنم میں بھیجے گا لہذا مارے باندھے کے آتے ہیں اور سجدہ نہیں کرتے جس طرح کبا اپنے دانے چگتا اس طرح چکتے ہیں ہم نماز سجدہ آپ نے کیا تین دفعہ آپ کو توفیق ملی ہے تو دو دفعہ شکرانے کی بھی قید ہے ربی ربیع کسی کو پتا چلے کسی کو لذت ملی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بعض دفعہ ساری ساری رات سجدے میں لگ جاتی صرف ایک سجدہ ہم کو چھوڑ نماز کیا فلا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ارشمی یا بلال بےکرار ہوتے نا رب سے ملاقات کرنی ہوتی تو فرماتے ارشمی ہمیں راحت پہنچا ہوا ہے بلال اور بلال جا کر اذان دینے اور علماء بڑا لطیف اشارہ کیا کرتے ہیں کہ شریعت کے باقی احتامات جو بھی فرائض ہیں وہ زمین پر فرق ہوئے لیکن جب نماز دینی تھی تو اللہ نے وہاں بلوایا ہے آئیے ہم آپ کو کوئی توحفہ دینا چاہتے ہیں اور اسی لیے حضور نے فرمایا سلا تو معراج المؤمنین نماز تو مومن کی معراج ہے وہ پہ کھڑا ہوتا ہے تو رب کے سامنے پہنچ جاتا ہے سد رات المنت کا جاتا ہے وہ ہوتا اس کا رب ہوتا ہے یہ نعمت ہے ایسے بوجھ مت مطلب یہ اتنا غیرت مند ہے دین اتنا غیر ہے جہاں اس کو ناپسند کیا جاتا یہ اس گھر میں جاتا ہی نہیں چاہے وہ ابو طالب کا گھر کیوں نہ ہو چاہے وہ حضور کے تایا ابو لاد کا گھر کیوں نہ ہو یہ اس گھر میں نہیں جاتا یہ غیور ہے یہ وہاں جاتا ہے جہاں اس کو ویلکم کہا جائے جہاں عنابت ہو جہاں کوئی پریکل وش مسکراہٹ سے اس کو قبول کرے اسے سینے سے لگائے پھر تو یہ بلالے حبشی کے گھر بھی اتر جاتا ہے یہ نصب نہیں دیتا یہ نعمت کیا غمبر بھی اگر چاہے کہ کسی کو یہ نعمت دے دے اور وہ پیغمبر کا کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو اگر اس آدمی کے اندر اس دین کو قبول کرنے کا دائرہ پیدا نہیں ہوا تو یہ دین کبھی اس کے گھر نہیں جائے ان کا لاتح اور ایک نبی فرماتے ہیں اپنی قوم انلزموں کو منہ وہ انتم لہا کار بول اے کیا میں اس دین کو تمہارے ساتھ چپیڑ دوں ڈر آنے کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو اور اس کی فکرت یہ ہے کہ جہاں ناپسند کیا جاتا یہ نہیں جاتا میں دکیل کر اندر داخل کروں تمہارے کرو اس نام کو کو منہ الزام کس کو کہتے ہیں ولا تل مزو کسی پر القاب تھوپا نہ کرو پھینچ کر مارتے نا جو دیوار کے ساتھ ہمارے یہاں عورتیں جو تھاپتی ہیں تو وہ دیوار کے ساتھ مارتی ہیں وہ چپٹ جاتا ہے الزام یہ ہوتا ہے کوئی معصوم جا رہا آپ نے پکڑ کے پیچھے سے جا کے مارا چپیٹ دیا کم میں اس طرح چپیٹ دو تمہارے ساتھ دین کو وہ تم لہا کا ریہ جب کہ تم اس سے کراہت کر رہے ہیں؟ یہ وہاں نہیں جاتی سنت اس گھر میں نہیں جاتی جہاں اس کی بے قدری کی جاتی فرائض اس گھر میں نہیں گھستے جہاں ان کو کوئی اہمیت نہ دی جائے دولت کراہت کے باوجود مل سکتی ہے آپ دین نہیں دی. دین کے لیے عنابت پیدا کرنی پڑتی یہ نعمت یہ برڈن نہیں ہے اسے بوجھ مت سمجھو یہ بوجھ ہمارا ملک ٹوٹ جائے گا ہمارا ملک دیواریاں ہمیں سے نافذ کر دیں گے تو یہ مولوی تو ملک کا بڑا خراب کرنا چاہتے غرب کرنا چاہتے اسلام لا کر بوجھ سمجھتے ہیں اور اللہ کہتا ہے وہ اسمام تو علیہ اللہ اس کو انعام کہتا ہے یہ اس کو بوجھ سمجھتے اور جو بوجھ ہے اس کے لیے درد دھکے کھاتے ہیں بھیک مانگتے تھے آئی ایم ایف ورلڈ بینک سود ملتا ہے تو وہیں سے بیان جاری ہو جاتا ہے یہ ہماری حکومت کی کامیابی ہے خارجہ پالیسی کی کہ سود مل گیا ہے مت ماری گئی ہے مت ماری گئی ہے انعام جو ہے وہ بوجھ لگتا ہے اور جو بوجھ ہے وہ انعام لگتا ہے اسی لیے کہا کے قیامت کے دن سود کھانے والا پاگل اٹھے گا کیونکہ وہ دنیا میں پاگل ہی ہو گیا تھا نا اللہ یا قلون اللہ کما یا من پہن اس طرح اٹھیں گے جس طرح شیطان کسی کو مخبوط الحواس بنا دے یہ مقبوطل حواس یہ زیر کو دبا سمجھتے امت کو جھکڑ کر رکھ دیا انہوں نے سوچ کے اور اس نظام کے دفاع کے لیے لڑنے کو تیار بیٹھے ان کی تمام ایجنسی میں نے پسند کیا ہے وہ رضیت ہو میری رضا ہے اس میں لاکم ال اسلام دینا میری رضا اسلام کے اندر ہے اے میرے پیارے چیز کسی محبوب کے لیے پیارے کے لیے چنی جاتی ہے آپ اپنے بچے کے لیے کوئی چیز چن کے لاتے ہیں تو اپنے ذہن کے مطابق لاتے ہیں بچہ جو چیز اپنے لیے چنتا ہے بڑا شارٹ فوکس ہوتا ہے اس کا تھوڑی سی دیر کا حض وہ لیتا ہے پھر وہ ٹوٹ جائے پھوٹ جائے اس کے ذہن میں اس چیز کا نہیں ہوتا وہ تو یہ دیکھتا باقی تھوڑی دیر بجے گا اس کے بعد اس کی, اس کی بلدی پوری ہو جائے گی اس کا رانجا راضی ہو جائے گا خیر خاص آپ یہ دیکھتے ہیں وہ چیز لے کے جاؤں جو بعد میں اس کے چھوٹے بھائی کے کام ہو اور اگر بغیر بیٹری والی ہو تو زیادہ اچھی ہے روز کون سارے لے کے آئے آپ سب سو چیزیں سوچتے اور آپ کی پسند کو اگر رد کر دے بچہ آپ تو بڑے چاؤ سے لے کر آئے ہو اور ذہن میں یہ ہو کہ جب لے کر جاؤں گا تو بچہ میرے ساتھ نپٹے گا پیار کرے گا بڑا خوش ہوگا میرے ابو میرے لیے کوئی چیز پسند کر کے لائیں اور جب آپ لا کر بچے کے ہاتھ میں دیں اور بچہ اسے وہاں دور پھینکے جہاں تک اس کی استطاعت ہے تو آپ کے تو وہ سارے جو گروندے آپ نے بنائے تھے وہ سارے تخ وہ دڑھام سے گئے اس کے بعد پھر آپ بچے کی پسند لا دیں گے رضی اللہ ملسلام میں نے تو تمہارے لیے اسلام سنا اسلام پسند کیا ہلکا ہے آسانی والا ہے اور کائنات کی ہر چیز کا دین ہے دین اللہ افغان کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور نظام چاہتے ہیں ولحم السلام عملات ولب حالانکہ کائنات کی ہر چیز زمین و آسمان کی ہر چیز مسلمان تم چل نہیں سکو گے اسلام جین فطرت ہے سورج بھی مسلمان ہے چاند بھی مسلمان ہے حضور کیا کہا کرتے ربی و رب و میری تقدیر تیرے ہاتھ میں نہیں ہے ہم دونوں ایک آقا کے غلام تیرا بھی رب اللہ ہے میرا بھی رب اللہ ہے تو بھی اس کا مجبور ہے میں بھی اس کا مجبور وہ تجھے بھی پیدا کرتا ہے جوان کرتا ہے بوڑھا پیر دیتا ہے قلع اور جون قدیم اور ایک دن گوڈا لگا جاتا ہے پھر مر جاتا ہے میں بھی پیدا ہوتا ہوں جوان ہوتا ہوں بوڑھا ہوتا ہوں مر جاتا ہوں گوڈا لگا جاتا ہوں پھر آؤں گا پھر طلوع ہوں گا میں بھی یہ چاند بھی طلوع ہوگا زمین یہ قبر ہمیں مار نہیں سکتی اقبال نے کیا پیاری بات نے کہا یہ تو ایک دانے کو نہیں مار سکتی تجھے کیا مارے گیار دانا جو تک آتا زمین کے اندر ڈال کے آتا اپنی طرف سے مار کے ہی آتا ہے نا زمین کی طاقت جو ایک دانے کو نہیں مار سکتی وہ تجھے کہاں مار سکتی زیادہ زندہ اتارندہ ہو کر روکے گا تو کائنات کی جب ہر چیز مسلمان ہے تو اس میں ایک میں کافر بنا پھروں تو کیا ہوگا دھکے کھاؤں گا نا تنگ میں ہوں گا نا خودکشی پھر کون کرے گا سورج تو خودکشی نہیں کرے گا پھر تو جاپانی خودکشی کرے گا تنگ پھر میں ہوں گا تو بہتر یہ ہے کائنات اگر مسلمان ہے تو تو بھی اسی دھارے میں شامل ہو جا تو بھی مسلمان ہو جا کائناتی طرح دے گی پھر تو قرآن پڑے گا تو تیرے ساتھ چھجر حاضر اور پہاڑ بھی پڑے گا داؤود علیہ السلام کا آپ نے سنا پرندے بھی پڑتے تھے ان کے ساتھ اور پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے اور دریا کا پانی کھڑا ہو جاتا بلا ہوا اسلام سے باقی سارے اس کا سامنے سارے ڈالے کھڑے ہے درمیان میں کیا پیدی کیا پیدی جس طور پر آج اگر اللہ ان چیزوں کو کہہ دے اور یہ تیرے ساتھ کوپریٹ کرنا چھوڑ دے اللہ اعلان کر دے یہ میرا باغی ہے کوئی چیز اس کے ساتھ کوپریٹ نہ کرے تو تو ایک پل زندہ نہیں کر سکتا زمین کو دبوچنے کھڑی ہو آکسیجن تجھے زندگی نہیں موت دینے پر تیار کھڑی چاہے چہا ساپر تجھ پر گرا چاہتا تیرا اندر تیرے ساتھ بغاوت کرتا تو کیا سمجھے بیٹھا رب جس کے قدم اخارتا ہے دعا ہی زمین اپنی وسط کے باوجود ان پر تنگ ہو جاتی ان کو پالنے والے ہی پھر ان سے پیچھا چھڑاتے ہیں کوئی ساتھ تھا تو سات تھا اور دو گز زمین بھی نہ ملی پھر اسے کوئے یار میں وہ یہ کر کے دکھاتا ہے جب وہ کسی کے قدم اخاڑ دیتا ہے تو بڑے بڑے واسطوں والے دھکے کھاتے دیکھیں جنہیں بڑا زوم تھا میری فلاں کے ساتھ سلام د کے ساتھ سلام نہ زمین بنا دیتی ہے نہ آسمان بنا دیتا ہے یہ کسی کے لگائے ہوئے نہیں ہو یہ اللہ کے لگائے ہوئے تھے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نماز جو آپ کو توفیق ملتی ہے اسے بوجھ سمجھ کے مت پڑا جائے یہ نعمت یہ اللہ کا انعام قیامت کے دن جب اللہ سجلی فرمائیں گے اور ہر چیز سجدے کو دوڑے گی تو اس وقت بے نمازی کو سجدے کی توفیق نہیں دی جائے عَنْ سَاقٍ إِلَى السُجُودِ فلا فلاست جس دن حقیقت کھول دی جائے گی اور سجدے کی طرف دہر جاتا آوام کے اندر فلا استون اس وقت سجدہ نہیں کر سکیں گے کیوں خاش اطنگار دلہ کی آنکھیں ڈری دھسی ہوئی ہوں گی چوروں پر ذلت ملی ہوئی ہوگی ور حکم بل ود کا نو یو گاؤں جو یہ بلائے جاتے تھے سجدے کی طرف بہم سالمون اس وقت یہ سالم کھڑے رہتے تھے سجدہ کے آج نہیں کرنے دوں گا دیکھ نہیں کرنے دوں گا یہاں تو بن دیکھے اللہ جی مین غریب بائیو کی مونصلا بن دیکھے یہ نام یہ اس کا احسان اس کی دین ہم مسلمانوں کے یہاں پیدا ہوئے یہ اس کا احسان یہ اس کا انعام ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ دوسرے لوگ کتنی قربانی دے کر مسلمان ہوتے ہیں پچھلا ہمارا پیر کا درس نہیں ہو سکا تھا مجلس تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں دبئی ہماری میٹنگ تھی کہیں پر وہاں ایک عثمان بر صاحب ہیں برٹش بورے ہیں مسلمان ہیں ان کے یہاں تھی تو وہاں ایک عیسائی پاکستانی کرسچن آیا بعد میں مجھے بتایا یہ پاکستانی لگتا پاکستانی نہیں تھا ٹھیک ٹھاک ہمارے یہاں جو تصور پاکستانی کرشچن کا میں اس کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی لگتا نہیں تھا ویل ڈریس انگریزی میں گفتگو کرتا تھا تو ہم بڑے متوجہ ہوئے کہ بھائی اب یہ ایک نو مسلم غیر مسلم کو کیسے تبلیغ کرے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ لیکن کسی کو مسلمان بنا نہیں سکتے ہم کسی سے کہیں گے بھائی مسلمان ہو جا وہ کہے کیوں اس کیوں کا ہمارے پاس جواب کوئی نہیں ہے اس لیے کہ مسلمان اسلام سچا دین ہے وہ کہ جی سکھ ازم سچا دین ہے آپ کہ دلیل دو گے تم اسلام کے سچے ہونے کی دلیل ہم کسی کو دعوت دے نہیں سکتے جو دعوت دیتا ہے پھنس جاتا ہے بچارہ کتنے آتا بتاتے ہیں مجھے میرے پاس پھر کوئی جواب نہیں تھا جواب نہیں تھا تو آپ نے سوال کی نہیں کیوں ہے ہم مسلمان ہیں چونکہ دلیل سے مسلمان ہوئے نہیں لاگا دلیل سے مسلمان ہم کسی کو کر نہیں سکتے کسی کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے میں نے کہا یہ مسلمان کیا کرتا ہے اب اس نے جو دلائل دیے کہا کہ میں بھی کیتھولک جو ہے وہ عیسائی تھا اور پھر اس نے اسلام کی حقانیت کے دلائل دیے اس گورے نے ایمان تازہ ہو جاتا ہے آدمی جس طرح سے اس نے اسلام کو ثابت کیا اور وہ بندہ مان کے اٹھایا کہ میں مسلمان ہوں. اس نے کہا آپ کس طرح مسلمان کرتے ہیں اس نے کہا ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تیرے دل کا معاملہ تیرے رب کے سرد ہے تو کس نیت سے پڑھتا ہے کیا کرتا ہے یہ جانے تیرا رب جانے اور تو جانے اس کلمے کے عوض اور ان عامال کے عز تجھے دنیا میں کچھ بینیفٹس ملتے ہیں تو مسلمان اور سے شادی کر سکتا ہیں تیرا جنازہ پڑا جائے گا تیری وراثت جو ہے وہ مسلمانوں کو ملے گی تو کسی مسلمان کا وارث کر سکتا ہے مسلم سوسائٹی میں تجھے قبول کر لیے گا یو آر اوور بردر اس نے کہا جو بات میں آپ کو اصل میں بتانا چاہتا ہوں جہاں سے بات شروع ہوئی ہے اس نے کہا کہ یہ کلمہ پڑنے کے ساتھ یو آر نو الگ ٹو اب تم نماز پڑھنے کے لیے قانونی ہو گئے اس سے پہلے تیری نماز نماز نہیں کلمہ پڑھنے کے بعد تمہارا سٹیٹس رب نے مان لیا اسلام کی نظر میں تمہیں تو ایلیجیبل ہے تو لیگلائز ہو گیا ہے اب تو زکات دے گا تو قبول کی جائے گی اب تو حج کرے گا تو قبول کیا جائے گا نماز پڑھے گا تو قبول کی جائے گی اگر یہ کلما تو نہ پڑتا تو اس کے علاوہ یہ سارے عمل کرتا بھی رہتا تو وہاں تجھے کچھ نہ ملتا تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم پیدا ہی ایلیجیبل ہوتے ہیں میں یہ بات کہنا چاہتا کہ ہم پیدا ہوتے ہی چونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں ہوش بھی نہیں ہوتی تو مسلمانی بھی ہو جاتی ہے کوئی آدام کان میں دے دیتا ہے یہ سارے تقاضے تو زبردستی ہوگی نا ہمارے ساتھ یہ بات اس نے اس کو کہی تھی کہ دیکھو میں ایک بات تمہیں کہتا ہوں کہ سکھ یہ کہتے ہیں کہ سکھ ازم صحیح ہے ہندو یہ کہتے ہیں کہ ہندو ازم صحیح ہے کرسچن یہ کہتے ہیں کہ کرسچنیٹی صحیح ہے مسلمان یہ کہتے کہ اسلام صحیح ہے تو اس میں یہ اتنے سارے دعوے ہیں کہ ہر کوئی بھائی برس جو کچھ وہ کہتا ہے کہ جس دین پر میں ہوں وہ ٹھیک اس نے کہا بہت دفعہ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا سوال تو پیدا ہوتا ہے تو آپ کے بالغ ہے کیا کبھی تھی وہ جواب بھی سوچا جب دنیاوی کام کرتا ہے تو سوج نہیں دیتا ہے کہ میں یہ جاب کروں گا میں بزنس کروں گا اس کے یہ دلائل ہیں معاملے میں کبھی تُو نے خود سوچا ہے بس تیرے کے گھر پہ آ جائے ماں باپ نے وہ میں توڑ دیتا جو تیرے ماں باپ نے کی ہے بچپن کی یہ مجھے پسند نہیں ہے یہ ماں باپ تو یہ دین بھی تو تیرے ماں باپ کی پسند ہے کبھی خود بھی سوچا کہ اپنی پسند کر دین دیکھے کوئی اہمیت دی ہے اس چیز کو کہ اس کا بھی تیری زندگی کے ساتھ کوئی تعلق ہے ٹھیک ہے جی میں مسلمان ہوں مسلمان ہوں لیکن میری مسلمانی میرے عمل میں ریفلیکٹ نہیں ہوتی میرے عمل پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کو بھی پیتا رہتا ہے سوپ بھی کھاتا رہتا ہے مسلمان ہی اس کی قائم و دائم ہے وہ کہینی نہیں وہ گلیشیئر کا گلیشیئر بنی ہوئی ایسی بات نہیں یہ نسلی اسلام دنیا میں بینیفٹس آپ کو دے گا آپ کی قرآن خانیاں بھی ہوں گی جنازے بھی پڑے جائیں گے شادی بیاہ بھی ہوں گے آپ ووٹر بھی مسلمان ہیں ووٹ بھی کاسٹ کریں گے لیکن قیامت کے دن یہ اسلام قبول نہیں کیا جائے قیامت کے دن رب کا مطلوب ایمان جو ہے وہ مانگا جائے گا وہ سکا ہے پاکستانی جو آٹ آنے ہیں یا روپیہ وہ جو وہاں کا کوئن ہے یا قطر کا ہے یا امان کا ہے یا سعودیہ کا ہے وہ یہاں کا جو پیفون فون ہے آپ اس میں ڈالیں تو وہ قبول نہیں کرتا وہ قطر میں چلے گا آپ کو وہاں آٹھانے کی چائے مل جائے لیکن یہاں وہ پین چاہیے جو اس قبول ہو جنت کا وہ ایمان جنت کی کنجی ہے جنت کا دروازہ کھلے گا جب وہ ایمان وہ پین ڈالو گے جو رب کو مطلوب ہے موجود پر فیصلے نہیں ہوتے مطلوب پر فیصلے ہوں گے قیامت کے دن جس کی ڈیمانڈ رب کرتا ہے ایسے مومن بن کر کراؤ جس کی تصویر قرآن میں نظر آتی ہے وائباد الرحمان الزین یمسون وضاحت ابحم الجاہل قالو سلامہ وزین قیامہ کلول امل جبارم یس تخت يَسْتَغْفِرُونَ بہت کم کبھی ان کی کروٹ بستر کو چکتی ہے اور صبح ہوتی ہے تو اس کرتے رہتے احسان نہیں چڑھاتے نیکی کر کے وبین بہم واضح رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ وہ جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے آپ نے فرمایا عائشہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے صدقات دیتے اور دل کس چیز سے ڈرتے ہیں نماز تو میں نے پڑھی ہے مگر یہ رب کے قابل نہیں ہے کہیں وہ ایکٹ نہ کر جائے کہیں غصے میں نہ آ جائے آپ کسی بڑے آدمی کے لیے توفہ لے کر جاتے ہیں تو ڈرتے رہتے ہیں جب تک وہ قبول نہ نہ کر لے تو دل میں ختختنی خود خود لگی رہتی ہے بی سی صاحب کے لیے گھڑی لے کر جا رہا ہوں اب تیس دیروں مالی تو نہیں نہ لے کے جائیں گے President کو گھڑی دینی ہے آپ نے تو یہ جو بار پانچ پانچ روپئے کی بکتی پھرتی ہے تو وہ بھی گھڑی بہت ہی کہتے نا اس کو کیا کوئی اور چیز کہتے ہیں وہ تیس دنوں والی بھی بہت سی ہوتی ہے نا اور وہ جو پانچ ہزار درم والی ہے وہ بھی بہت سی ہوتی ہے نماز تو یاد ہے نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں اس کو بھی نماز ہی کہتے ہیں بھی نماز کی واچ وہ پانچ روپے والی بھی واچ کی لیکن وہ آپ لے کر جائیں گے پریزیڈنٹ کے پاس تو دیں گے بھی اور شرمائیں گے بھی وہ تو سچ بھی قبول نہیں کریں یہ پڑھتے ہیں اور سلام پھیرتے تو رونا شروع ہو جاتے ہیں اللہ میں سے اچھی پڑھ سکتا میں کہاں چلا گیا تھا تیرے سامنے سے ہاتھ کے میں تو میدان چلا گیا تھا اے مالک میں پھر پڑھتا ایک ساتھ آئے نماز پڑھنے گھر والی نے کہا کہ فلاں سبزی بھی لیتے ہوئے آئیے اب میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی چیز کس کو کس طرح کلک کرتی ہے ابن سینا کا بھی ایک واقعہ بتاتے یہ بھی کسی ہمارے اصلاف میں سے کسی عالم کا واقعہ گھر والی نے کہا بازار سے سبزی بھی لیتے ہیں اب یہ آئے اور نماز میں سبزی خریدتے رہے اس کے بعد گھر چلے گئے گھر والی نے کہا کہ سبزی لائے نے کہا خریدی تو بڑی فلاں کی بھی ہے, ہے سبزی ہے کہاں آسمان کی طرف دے کر کہنے لگا میرے مالک وہ جو سبزی میں نے نماز میں خریدی ہے میری بیوی اس کو قبول نہیں کر رہی تو جو سبزی خریدتے میں نے نماز پڑھی ہے تو اس کو قبول کیسے کر رہے ہیں کہ نماز پڑھ کے ہوں. ہم تو یہ کام کرتے رہتے اور وہ اتنا غیور ہے حضور نے فرمایا ننانوے فیصد اس کے لیے ہو صرف ایک فیصد بھی اگر کسی کا ساتھ شامل ہو گیا تو اتنا غیرت مند ہے کہ وہ ننانوے بھی اٹھا کے تیرے منہ پر دے بڑی پیاری بات لکھی ہے میاں محمد صاحب نے ایک مثال دی انہوں نے کہا دیکھو کلئی ہوتی ہے یہ جو برتن کلی کرتے ہیں کب وہ چاندی ہوتی ہے لیکن ٹکے جو بھائی بکتی ہے کیوں بکتی ایک چھر چاندی کے اندر صرف ایک سرسائی پانی ہوتا ہے اس ایک سرسائی پانی نے اس کی ویلیو مار دی وہ چاندی کی اس میں وہاں ایک خاص سار کے تحت ایک سرسائی پانی کتنا ہوتا ہے ایک سرسائی پانی جتنا آپ کی ٹوتھ پیسٹ کے ڈھکنے کے اندر آتا ہے اس سرسائی پانی نے ساری ویلو کی ختم کر کے کل نہیں بنا دیا اس نے کہا تیری عبادات کا معاملہ یہ ہے یہ سرسائی پانی کہیں خراب نہ کرتے ان, ان کو جو ہے وہ بیمول نہ کر بہرحال میں آج یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ کسی کو قائل نہیں کر سکے اگر ہم دلیل سے مسلمان ہوئے ہوں کبھی سوچا ایک صاحب بہت بڑے عالم ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ کبھی رب کے وجود کے بارے میں کمزم کا بڑا دور دورہ تھا کو بھی رب کے وجود کے بارے میں آپ کو کبھی کوئی خلش ہوئی کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں کہتے ہیں ہاں میں ایک دن بیٹھ گیا تھا دروازہ بند کر اور میں نے پھر دونوں طرف کے دلائل سے بات کی اپنے آپ جتنی دل مجھے اس کے اینٹی یا اس کے پرو یاد تھی وہ ساری میں نے دی اپنے نف اور وہاں سے میں فیصلہ کر کے اٹھا کہ میرا رب ہے اور آج تک پھر مجھے خلش نہیں ہم دلیل کے ساتھ اگر مسلمان ہوئے ہوں تو دلیل کے ساتھ کر ہیں نا ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں جس طرح ہمیں کسی نے با, بائی برتھ مسلمان بنا دیا دو چار ہم بھی دے دیں کسی کو بائی برتھ مسلمان یہ لوگ لوگ تو آٹھ اٹھاس سے بارہ بارہ بھی دے جاتے ہیں. یہ ہم کر سکتے ہیں ریپروڈکشن ہو رہی ہے بائی برتھ مسلمانوں کی لیکن وہ دلیل والے مسلمان جو کام ہوں تو کام کر سکتے بہرحال یہ نعمت ہے میں تمہارے لیے بھی وہی دین چنا ہے جو سارے کائنات کا ہے چاند کا بھی ہے سورج کا بھی ہے ستاروں کا بھی ہے ہوا کا بھی ہے وعلیکم السلام امن فسلمات والا سارے مسلمان ہیں سارے سب جھکائے بیٹھے الگ تو اگر تو اس نظام کے خلاف جائے گا تو جوتے کھائے تھک جائے گا ہار جائے گا تو فطرت کے خلاف جا رہا ہے آپ دیکھیں جب صفحہ مروا ہو رہا ہوتا ہے وہ ایسی چلا دیں گے تو اگر کوئی آدمی اس رخ پر جانا چاہے جس رخ پر حاجی سارے آ رہے ہیں تو وہ جا سکے گا کبھی نہیں جائے گا دو قدم آگے جائے گا تو لوگ اٹھا کر اسے دس قدم پیچھے لے جائیں گے یا تو آپ الٹے رخ پر کرنا شروع کر دے لوگ اسے جانے دیں گے تم فطرت کے الٹے روخ جاؤ تو تمہیں کوئی جانے دے ہار جاؤ گے تقاضا یہ ہے کہ اسی اسلام کے اندر اسی فطرت کے دھارے کے اندر اور اس وقت دنیا میں دیکھا دھکے کھا کھا کھا ساری دنیا کے نظام چوپٹ ہو گئے سوشلزم بڑی دھوم سے اٹھا بڑا ریشنلسٹ سسٹم تھا کیا ہوا ستر سال نہیں گزرے اور آج پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں کسی زمانے میں بہت ترقی پسند کہلاتے لاتے آج وہ بنیاد پرست کہلاتے آج رشیا ریڈیکل کس کو کہتے ہیں جو کمز ہے وہ ایسپی جو پرو ڈیموکریسی ہے وہ لبرل ہے وہ ڈیموکریٹ وہ آج ترقی پسند دنیا کے سارے نظام شکست کھا چکے ہیں کیپیٹلزم کا ڈانچا باقی ہے اندر سے کھوکھلا ہو گیا مرنے والا کوئی نہیں مرتا رب کی سنت یہ ہے کہ جب تک آلٹرنیٹ سیار نہیں ہوتا پہلی عمارت کو نہیں جلاتا یہ بات نوٹ کریں آپ اللہ دنیا میں نارکی نہیں پھیلانا چاہتا کی قسم کھاتا کرتا ہوں تم آج تو کل کا سورج نہیں چڑے گا کہ سمدھو جائے. تو وہ سسٹم ڈوب جائے نا تم کام کرو تیار کرو اور اسی طرح تب سر ہونے کو تیار کھڑے ہوں گے جس طرح تھمتا نہ تھا کسی سے فہلے رواں ہمارا تم ہی تیار نہیں ہو اللہ کس کو دے ان کو بھی گرا دے تو پھر کیا ہو ترنت کی ختم ہو جائے گی ہر چیز تباہ برباد ہو جائے گی تجارت رک جائے گی کیس سالی پھیل جائے گی دنیا تباہ ہو جائے گی کوئی آلٹرنیٹ دو نا موسا علیہ السلام اٹھا تھا نہ زرام ڈوبا تھا نا پہلے نہیں نا ڈوبا کوئی موسا پیدا کرو تاکہ زرام ڈوبے وہ تو تیار کھڑا ہے اور ڈرتا بھی ہے انہیں پتا ہے اب کبھی بھی کامونزم نہیں آ سکتا اسلام کو جتنا بھی انہوں نے گہرا دبانے کی کوشش کی تھی اور سمجھتے تھے یہ مر یا مرا نہیں یہ تازہ ہو کر نکلا انہوں نے کہا نا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کے دبا دو اور مہر القادری صاحب نے فرمایا تھا بزم آپ اور گل جتنی کے برہم ہوتی جاتی ہے محمد کی شریعت اتنی محکم ہوتی جاتی ہے ایک نظام تمہارے پاس موجود ہے کون سی کمی ہے اس کے اندر بیٹھ کر بتاؤ کہیں پر ہمارے ساتھ مناظرہ کر لو ڈیبیٹ کر دو جہاں تم کہتو کہ اسلام ہمیں چھوڑ دیتا بلینک دو دستوں کا دو چہرے ہمیں گائڈ نہیں کرتا وہ جگہ بتا دو تمہاری سوشل لائف ہے تمہاری پرسنل لائف ہے تمہاری اکونمک ایکٹیویٹیز ہیں تمہارا پولیٹیکل سسٹم ہے کہاں اسلام نے اور کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ہدایت نہیں دی دیگر چننے کا طریقہ اسلام تمہیں نہیں بتاتا خنیجہ چننے کا طریقہ نہیں بتاتا لین دین کرنے کا نہیں بتاتا وہ تو تمہیں یہ بھی بتلاتا ہے مرد کی چھاتی کاٹی جائے تو کتنی سزا اور عورت کی چھاتی کاٹی جائے تو کتنی سزا وہ تو ان دونوں میں بھی تمیز کرتا ہے کیا کمی ہے اس کے اندر رب کا بنایا ہوا ہے کمی ہو سکتی ہے اب بدماش تجھے اس نے بنایا تو تیرے اندر کمی کوئی نہیں سوی تو مظاہر بنایا تو نا بنایا ہوگا لے منہ کو یہاں یہاں پیچھے سوراخ کر لے کھانے والا خوبصورت لگے گا کام یہاں سے ڈھا سر سڑ پہ لگا خوبصورت لگے گا تجھے اس نے بنایا سا ڈالا کتنا بہترین بنایا اس کا یہ سسٹم بھی اتنا ہی بہترین کیوں نہیں آزماتے اسے کام کرو پھر دیکھو جب رب تمہارے ساتھ ہوگا تو کیا ہوگا پھر یہ دریا تمہارا حکم مانیں گے دریا نیل خشک ہو جاتا تھا عیسائی ایک کاری لڑکی جمع کر کے اس کا خون وہاں بہایا کرتے تھے اس کی لاش اس پانی میں جایا کرتی نیل چل پڑتا تھا کچھ حیطانی سسٹم تھا اسلام وہاں آیا تو لکھ کے بھیجا جا عمر ابن الخط رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ خشک ہو گیا ہے اس نے اس کو چلانے کی یہ ٹوٹتا ہوا کرتا تھا ہم کیا کریں کیا ہم بھی کسی جوان لڑکی کی نظر چڑھائے وہاں امر ابن الخط نے کہا لڑکی نہیں پھینکی میرا یہ خط لے جاؤ میل میں پھینک دے اس خات میں لکھا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو اللہ کی قسم ہمیں تیری حاجت ہی نہیں ہے اور اگر تمہیں میرا رب چلاتا ہے تو میں اس رب سے کہتا ہوں کہ تجھے چلا دے ہاتھ ڈالا ہے اور نہ ہاتھ وہ دریا پہلے سے بڑھ کر چلا ہے نہ ہاتھ گلام سو سے چلا راج تک نیل پھر رکا نہیں یہ زلزلے اس لیے آتے ہیں یہ دریا برامت کرتے ہیں کہ تم رب کے باغی ہو زہر الفساد فی البر الباح بما کا سبت الناس اس انسان کے کرتوتوں نے بارہ بھر میں فساد لا کے رکھ دیا ہے فطرت کے خلاف چلتا ہے نا فطرت کے خلاف مرتا ہے فساد پھیل جاتا ہے بھئی ایک آدمی ہے ڈاکٹر اتنا اس نے پڑھا ہے چلیے اسٹیٹ میں اس کو پڑھایا ڈاکٹر بنا دیا ہے دوسرا آدمی مزدور ہے دونوں اپنی اپنی ڈیوٹیز دیتے ہیں تیسرا انجینئر ہے اس کو بھی کھانے کو وہی روٹی ملتی ہے مکان بھی وہی ملتا ہے بقیہ جو ہیں صحت کی وہ بھی وہی ملتی ہیں تو میں سوچوں گا میں بھی راتوں کو جاگ کے کیوں پڑھوں میں بھی مزدور کیوں نہ پڑھوں پھر روٹی کھانی ہے مزدور محنت کیوں کرے گا اسے لالچ نہ کروں گا تو ایک کو بھی کچھ ملے گا جو اپنے اکاؤنٹ میں میں جمع کروں گا تب تو جتنا واپس ٹائم لگتا ہے لوگ سفارشیں ڈلوا کے اوور ٹائم لگواتے ہیں لہٰذا اس کی پروڈکشن ختم ہو گئی فطرت کے خلاف تھا انسان کی فطرت کے خلاف نظام تھا پروڈکشن ختم ہوئی